نے کہا کہ آپ مدینہ سے رام باندھ سکتے ہیں لیکن کیا بس سیٹ وغیرہ کا نہیں پتا کہ پاک ہے کہ صاف ہے یہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں نے حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کی کہ نبی علی اساتوسلام اور آپ کے صحابہ کے نے مدینہ شہر سے ہی چادریں باندھ لی تھی تیل لگا لیا تھا کنگی وغیرہ کر لی تھی لیکن نیت کہاں سے کی تھی وکاس سے بھائی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں مدینہ سے رام باندھ سکتے ہیں لیکن بس میں سیٹ وغیرہ کا پتا نہیں کہنا کیا چاہتے میں پاک نہ ہو جائے تو بعد میں جب باندھیں گے تبھی اور رات سے میں لوگ کو پیشاب بچا کر कर آپ کی گود میں پھر واشروم میں جائیں تو وہاں سے پیشاب کے کرتے گر جائیں تو پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ جگہ دھو لی جائے چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہیں مکمل طور پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور جس جگہ پہ پیشاب لگا ہے اتنی جگہ دھونا چاہیں دھو بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے حضرت اسد پہ جا کر اللہ اکبر کہنا ہے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے ان میں سے کون سے الفاظ سید سے ثابت ہیں اللہ اکبر کہنا نبی علیہ السلاط اسلام سے باقاعدہ ثابت ہے شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور بسم اللہ صاف کہنا یہ عبداللہ کی عمر سے ثابت ہے تو اس لیے اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے الحمدللہ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے طواف زیارت اور الودائی طواف میں کوئی فرق ہے دونوں ایک جیسے ہیں جی میرے بھائی فرق ہے جی کیا فرق ہے جیسا ہاں بھائی کہتے ہیں ایک تو ٹائم کے لحاظ سے فرق ہے طواف زیارت جو ہے یہ دس تاریخ کو کریں گے نہیں کر سکے گیارہ کو کر لیں گے بارہ کو کر لیں گے اور الودائی طواف تب کریں گے جب حج کے بعد آپ آخری بار مکہ سے نکلنے لگیں گے تواف زیارت کے بغیر حج حج نہیں ہے اور الودائی طواف حیض والی عورت کو معاف ہے کسی مرد نے بھی اگر چھوڑ دیا ہے غلطی سے تو بکرا دے دے اللہ لاکھ میں مکہ میں بکرا ذیبہ کروا دے کام چل جائے گا طواف زیارت رہ گیا تو پورے پاکستان کے بکرے بھی ذبا کر ڈالے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے طواف جہاں تک رہ گیا تو آپ پورے سعودیا کے اونٹ بھی ذبا کر ڈالیں کام نہیں چلے گا, گیا, نہیں چلے گا. یہ اہمیت ہے دس تریق کے طواف کی البتعی طواف بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غیر ضروری سمجھنا شروع ہو جائیں لیکن وہ ضروری ہے لیکن اتنی گنجائش ہے کہ حید والی عورت کو معاف ہے دس تریق کا طواف حید والی عورت کو بھی معاف نہیں ہے نبی علی سعد بخاری مسلم کی روایات کے مطابق جب مکہ سے ہاتھ کے بعد نکلنے لگے تباہ باقی رہ گیا تھا تو آپ کو پتا چلا کہ جناب صفیہ حیض کی آدمی ہے کون جناب صفیہ آپ کی بیگم حیض کی آدمی ہے آپ نے کہا لو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے پابند ہو گئے اب ہم مکہ سے نکل نہیں سکیں گے یعنی کہ یہ پاک ہوں گی غسل کریں گی دس تاریخ والا طواف کریں گی پھر ہی ہم جا سکیں گی تو جناب ایسے نکال اللہ کے سو دس تاریخ کا طباف کر لیا تھا انہوں نے البدائی طواف رہ گیا آپ نے کہا چلو پھر نکلو تو حیض والی عورت کو کون سا معاف ہے؟ البدای لیکن دس تاریخ کا طواف اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر حج حج نہیں ہے نفل نماز میں عربی دعا کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے عربی والی دعا نہ آتی ہو تو اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں کیوں نہیں بھائی کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ سجدے میں دعائیں اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کئی علماء کرام اس فتوے پہ مطمئن نہیں ہے اور میں بھی مطمئن نہیں نماز عربی میں ہوتی ہے سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے سجدے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے جو دعا سید کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن عربی زبان میں عربی آتی نا آپ کو کیوں نہیں سیکھتے انگلش سیکھ رہی ہے نا اور انگلش سیکھ رہی ہے نا آپ میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انگریزوں سے بہتر انگلش بولتی ہیں ایسے ہی ہے لیکن عربی آپ کے وہ بابے جو سکول کبھی نہیں گئے جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا انگلش کے الفاظ آج کل وہ بھی منہ سے ادا کر رہے ہوتی ہیں لیکن جب دعاؤں کی باری آتی ہے تو پھر مسکین بن جاتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ عربی سیکھیں یہ نہ سوچا کریں میری عمر گزر گئی ہے صحابہ کے نام جب دین سیکھنا شروع کیا تھا کتنے سال کے تھے جی بڑی عمر کے تھے تو آپ اسی عمر میں دین سیکھیں میرے بھائی توجہ دیں اس بات کے اوپر اور اس کے بعد جب تک آپ عربی نہیں سیکھتے ویسے آپ کو ایسا راستہ بتانا نہیں چاہیے ورنہ آپ سیکھیں گے ہی نہیں جب تک آپ عربی نہیں سیکھتے اللہ کے سن کی ایک دعا موجود ہے ہر کام میں آپ کے کام آ سکتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی حسنا وفی عذاب النار یہ دعا پڑھے جو آپ کو چاہیے اس دعا میں موجود ہے دنیا کی کوئی چیز چاہیے آخرت کی کوئی چیز چاہیے ساری چیزیں اس دعا میں موجود ہیں بڑی شاندار دعا ہے اسی لیے مالک کہتے ہیں کہ نبی علی السلام یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے اور رکنے ایمانی سے لے کے حضرت کون سی دعا, <سلام> دعا کرنی چاہیے یہی دعا کرنی چاہیے ویسے بھی آپ نے والدین کے لیے دعا کرنی ہو تو ربی رحم کمار ابا یعنی سگیرہ کہنا آتا ہے کہ نہیں آتا اولاد چاہیے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حولی میرت سال آتی ہے اور اولاد کو دین پہ لانا ہو نمازی پکا بننا ہو رب ڈالنی دربا دعا والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہو ربا یوم والی الحساب تو آپ کو اربی آتی ہے انشاءاللہ سیدے میں تلاوت کرنے کی جہاز نہیں ہے لیکن قرآن کی دعائیں سعیدہ میں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں بطور دعا تلاوت کے طور پہ نہیں دعا کے طور پہ قرآن کی دعا سے بہتر دعائیں کون سی ہو سکتی ہیں جی پڑھنے کے بعد دعا کر سکتا ہے جی ہاں جی میرے بزرگ یہی تو بتا رہا ہوں سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ دعائیں کرتے رہیں جی سیدے میں دعائیں کرنی چاہیے یہ جی میں یہ دو پرانے سوال ہو گئے اب نئے کی طرف آتے ہیں بھی ایک یہ تو سوال دو طرح کے یا نئے یا پرانے یہ تو تیسرا سوال آ گیا ہے زبانی سوال لکھے ہوئے سوال ویسے ابھی آپ نے کر لیا ہے جواب دیتا ہوں اس کے بعد کو زبانی سوال نہ کریں جی تو نماز کے سجدوں کی بات ہو رہی ہے فرض نماز کے سجدے ہوں یا نفل نماز کے سجدے ہوں سب کا ایک ہی حکم ہے آپ ایسی کئی نئی باتیں آج سنیں گے آپ تو بھی ایک کے اوپر حیران ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات پر ہی دفعہ سنی ہے ایسی کئی باتیں ابھی آپ سنیں گے سنتے رہیں انشاءاللہ کئی باتیں ابھی آئیں گی ایسی جی ابھی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر میں نہیں ہے کہاں ہیں ابھی مدینہ میں آپ ہیں مسجد نبی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں جی ہاں یہاں اللہ کے رسول کی حادیث کے ذریعے آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے بھائی کہتے ہیں سوال یہ ہے مرد احرام ناف سے نیچے یا خطرے ہیں ان کے لیے وہ کمفرمائنگ مرد احرام ناف سے نیچے یا خطنے میں اچھا جگہ ہاں کوشش کریں کہ آپ ناف تک اپنا حصہ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں کہاں تک ناف تک اپنے پیٹ کا حصہ جو ہے اسے اس کو چھپانے کی کوشش کریں یہاں پہ چادر وغیرہ رہنی چاہیے آپ کی کیونکہ نبی صحم کا فرمان ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناپ سے لے کے کہاں تک ہے کٹلوں تک ہے حدیث صحیح ہے یہ کہتے ہیں دو ستونوں کے درمیان فرد نماز پڑھنا جائز ہے کیا کیوں نہیں دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا کیا جائز ہے یہ دیکھ رہے یہ ستون اور یہ ستون یہاں چھوٹی سی سانپ بنا لینا کیسا آئیے ٹھیک نہیں آج کے بعد نوٹ کیجئے کہ میرے پاکستانی انڈین بھائی جو ہیں وہ ایسی جگہ کو پور کرتے ہیں عربی نہیں پور کرتے اور ایسا رمال لیے ہوئے کوئی آدمی آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم ہے جی صاحب کیا مسئلہ معلوم ہے کہ ستونوں کے درمیان چھوٹی سی صاف بنا لینا یہ درست نہیں ہے بڑی صف میں کھڑے ہوں بڑی صف میں ہاں اگر مسجد فل ہو جائے جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے پھر مجبور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو سکتی ہے لیکن خوشی سے یہ جگہ تلاش کرنا یہ مناسب نہیں ہے آگے جگہ نظر آ رہی آگے جائیں آپ سب بندی کا اہتمام کیا کریں معاویہ بن بنقرا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علی اسلام کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا تھا اور اسی معنی میں میں حدیث ہے مالک کی تنمدی میں تو میرے بھائی یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہاں کھڑے ہونا ہے بڑی صف میں یہ تین آدمیوں کے ساتھ یہ چار بندوں کے ساتھ ستونوں کے درمیان جو ہے یہاں کھڑے ہونے سے گریز کریں اور اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے اور آپ نماز میں ہوں دورانی نماز اپنی جگہ سے حرکت کریں اور اس صف کو مکمل کریں عربوں کو دیکھ رہے لیں آپ اور آپ میں سے کئی بھائیوں ان کا مذاق بھی اڑاتی ہیں یہ نماز میں چل پھر رہے ہیں تو مسجد کے بلاتحین میں کیا ہوا تھا اور مسجد کے بلطح میں کیا ہوا تھا چلے پھرے تھے کہ نہیں ہوئے تھے امام پہلے ادھر تھا پھر جب ادھر منہ کیا ہوگا آگے سب آ ہے تو امام صاحب کتنا چلے پھرے ہوں گے اور ایسے ہی واقعہ کو باب مسجد میں بھی پیش آیا تھا تو نماز میں وہ حرکت کرنا جائید ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو یا جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہو اور ایسے ہی نماز میں اگر آپ کا موبائل اس کی گھنٹی بجنے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے بند, بند کریں گے یا ساتھ والے دس ہزار لوگوں کو بھی گانا سنائیں گے جی ہاں جی بند کریں ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں جی میں تو نماز میں ہوں یہاں گانے سنے سارے نماز کے دوران مسلم نبی میں وہ گلوکارا جو کبھی مصن نبی میں داخل نہیں ہوئی وہ آپ کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے تو نماز میں بلا وجہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایسی کوئی مجبوری ہو تو نماز میں حرکت کرنی چاہیے موبائل کی گھنٹی بند کریں پہلی بات ہے نماز سے پہلے بند کریں لیکن آپ بھول گئے انسان ہیں تو نماز میں بند کریں اپنی اور دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ کریں آپ کی بھی خراب ہوگی کیونکہ جب تک گھنٹی بیٹھی رہے گی آپ کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا آپ کا دھیان بھی ادھر ہی ہونا ہے اور اس کے کئی درائل ہیں کہ ایسی حرکت کر سکتی ہیں اب ٹیم کی کمی کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں یہ بھائی کہتے ہیں اگر آپ فرد نماد میں جو امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں چلے گئے ہیں تو سجدہ صاف کرنا ہوگا امام سے پہلے آپ سجدہ میں چلے گئے کیوں چلے گئے جی بخاری مسلم کی حدیث ہیں پیارے حبیب علیہ السلام تو فرماتے ہیں ان نواز امام کو مقرر ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی پیروی کریں اس کے پیچھے پیچھے چلیں جب وہ سیدا کرے تب سیدھا کرو جب رکو میں جائے تب رکو کرو جب سلام پھیرے تب سلام پھیرو امام سے آگے ہونا یا امام کے ساتھ ساتھ چلنا یہ بھی غلط ہے امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا بلکہ امام کے پیچھے پیچھے, پیچھے, پیچھے, پیچھے, پیچھے, پیچھے لیکن اگر آپ کبھی غلطی سے بھائی کہتے ہیں بھول کر غلطی سے آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے ہیں اور پھر جلدی سے واپس آ گئے یا امام بھی پہنچ گیا سجدے میں تو انشاءاللہ جو غلطی سے کام ہوا ہے انشاءاللہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے ایسا کریں گے تو نہایت خطرناک ہے مسلم سیو کی حدیث ہے نبی علیہ صاحب سلام فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو امام سے آگے نکلتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دے امام سے آگے نکلنے کی کتان اجازت نہیں ہے اللہ کا قرآن تو ایک ہے مگر ترجمے میں فرق پایا جاتا ہے کیوں جی کیا کریں ہم کہ ترجمے میں فرق ہوتا ہے بھائی ترجمہ کرنے والے مختلف ہیں اور انسان ہیں اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن اگر بڑا فرق ہے کہ ایک کچھ کہے دوسرا کچھ کہے تو یہاں پہ سواریا نشان ہے ایک نفی گا رہا ہے کسی چیز کی اور ایک اس بات کر رہا ہے ایک کہہ رہا قل کل ان شر مت یو ہایا کہ نبی اسلام آپ کہہ دیں سورہ کاف کی آخری ایتیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا لیکن میری شان بلند ہے مقام بلند ہے کیونکہ میرے اوپر کیا نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوتی ہے تو اسے ایسے پتہ چلا کہ آپ بشر ہیں دوسرا کہے نہیں دی اس کا مانا یہ ہے کہ بے شک میں بشر نہیں ہوں تو یہاں پہ گڑبڑ ہے لیکن اللہ علیہ پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے یہ گڑبڑ ہمیشہ نہیں رہتی تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا عربی ڈکشنریاں کھولے عربی ٹیچر سے ملیے پوچھیے کہ اس لفظ کا عام طور پہ معنی کیا ایس سے ہٹ کر پوچھیے تو ایس سے ہٹ کر پوچھیں گے تو صحیح معنی بتائے گا آپ کو وہاں پہ صحیح بتا دے گا تو آپ کہیں گے پھر ادھر بھی وہی ہے تھوڑی سی آپ محنت کریں تو بڑا مسئلہ نہیں میرے بھائی انگلش آپ سیکھ چکے ہیں نا سیکھ چکے ہیں آپ, آپ انگلش کے سو فیصد ماسٹر نہیں ہے لیکن اتنی وکل آپ کو آ گئی ہے کہ اب آپ کے ساتھ تو فرار نہیں کر سکتا ایسی اگر آپ عربی سیکھنا شروع کر دیں تو ان شاء اللہ آپ کو دھوکہ دینا کسی کے لیے آسان نہیں رہے گا. پھر بھائی کہتے ہیں یہ کہ لفظ زوا جو ہے اس کے پڑھنے میں بڑا فرق ہے تو یہ تو میرے بھائی تلاوت میں فرق ہے نا کم از کم ترجمے پہ فرق نہیں پڑے گا ریاض الجنہ میں دو رکعت یا چار رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے پیارے حبیب علی اسلام فرماتے ہیں بخاری شیف کی حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے حدیث بالکل صحیح ہے اب وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ آپ نے کوئی حکم نہیں دیا پھر ہم کیا کریں مسجد میں کیا کرتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھ لیں تلاوت کرتے ہیں وہاں بھی تلاوت کر لیں دعائیں کرتے ہیں وہاں بھی کر لیں مسجد میں ذکر کرتے ہیں وہاں بھی کر لیں مسجد میں ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ویسے بیٹھتے تو وہ جگہ مسجد کا حصہ ہے بلکہ مسجد کا افضل حصہ ہے یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے ریاض الجنہ کی خاطر کسی کو دکا دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی کرنے جائیں اور گناہ لے کے واپس آ جائیں یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اگر حد کے دنوں میں جمعہ آ جائے تو کیا جمعہ ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے کیوں جائی صاحب جمعہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے نبی علیہ سلاد اسلام کے زمانے میں یوم عرفات کس نہ آیا تھا جمعہ کے دن تو جمعہ کا خطبہ دیا تھا پھر آپ نے نہیں دیا تھا تو عرفات والا خطبہ کیا تھا جی جمعہ کا نہیں تھا شامل ہو گیا شامل ہو گیا آپ کو پریشان کر رہا ہوں تاکہ آپ ہاتھ تک پہنچ سکیں بتائیں کچھ ذرا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہاتھ کے خطبے میں جمعہ میں شامل ہو گیا کیا جواب آپ کے پاس میدان الفاظ میں آپ نے پہلے خطبہ دیا تھا کہ پہلے نماز پڑھائی تھی پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی وہاں پہ کیا کیا تھا پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی, نماز نماز نماز پڑھائی تھی. زور کی دو رکھتے ہیں اثر کی دو رکھتے ہیں اور پھر خطبہ دیا تھا اگر جمعہ ہوتا تو کیا ہوتا پہلے بولیے پہلے, پہلے, پہلے خطبہ ہوتا بعد میں کیا ہوتی نماز, نماز, نماز, نماز ہوتی تو یہ پکی بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ خطبہ جمعہ نہیں دیا کیونکہ یہ ترتیب جمعہ کی نماز کی ترتیب نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ حاجی جو ہے وہ ایام حاج میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرے گا زور کی نماز ادا کرے گا لیکن اگر آپ جمعہ کے دن کسی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں کہاں مشلی حرام میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں کوئی طباف کرنے کے لیے کسی وجہ سے اور حد کے دن ہے اور وہاں پہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص طور پہ جمعہ کا اہتمام کریں جمعہ کے لیے آپ جائیں کہ آج جمعہ ہے دی جمعہ میں نے نہیں چھوڑنا دی تو نبی علی شاہ تو کے طریقے کے برعکس نہ چلا کریں جمعہ آپ کے ہاں بھی آیا لیکن آپ نے جمعہ کا اہتمام نہیں کیا بلکہ زور اثر کی نمازیں آپ نے پڑھی تھی ایک اذان اور دو اکامتوں کے ساتھ کی دنوں میں ملا. ملا. آپ کا جمعہ مینا کے دنوں میں آ رہا ہے جی تو یہ سارے ہاتھ کے نا چاہے مینا میں آئے چاہے ٹھیک ہے کیا الٹے ہاتھوں سے سر کا مسہ ثابت ہے میں یہ کیسے ہوتا ہے الٹے ہاتھوں سے مجھے کر کے دکھائے پہلے لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ بھائی گردن کے مسے کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہیں شاید تو گردن کا مسا میرے بہت سے بھائی کرتے, کر کر ہاں کرتے ہیں آج یہ بھی سن لیں کہ گردن کا مسا کرنا کسی صحیح سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آج تک جو جو کر رہے ہیں کرتے ہیں. گردن کا مسا کرنا جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے سر کا مسا کرنا ہے گدر کا الگ سے الٹے ہاتھ سے مسا کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت فرمائیے گا دوران قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنا لازمی ہے سجدے کی جگہ نہ ہو تو بعد از قرآن کہیں بھی کر سکتے ہیں سوال سمجھے جی تو پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ بھائی کی تو مجبوری ہے جگہ نہیں مل رہی نا جگہ ہو پھر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں آپ تو کبھی ادھر کبھی ادھر عام طور پہ پاک و ہندی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے سجدہ اطلاوت کیا ہے واجب ہے لیکن یہ فتویٰ نبی علی السلام کی احادیث کے مطابق نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سعیدہ تلاوت افضل ہے بہتر ہے, بہتر ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے کیا دلیل ہے جی ہمارے پاس پہلے نمبر پہ دلیل بخاری شیف کے حدیث ہے جناب زید بن صاحب کہتے ہیں میں نے نبی علی السلام کے سامنے سورہ ندم کی تلاوت کی کس کی تلاوت کی تھی سجم سجم اور آپ نے سعیدہ نہیں کیا نہ جناب زید ثابت نے کیا نہ اللہ کے رسول نے کیا نمبر دو بہاری شریف کی حدیث ہے بہاری شریف کی روایت ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ، کون سا ممبر, ممبر, ممبر مس نبی کے ممبر پہ خطبہ دے رہی ہے اور خطبے میں سورہ نحل کی تلاوت کرتی ہیں تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے تو ممبر سے نیچے اترے خود بھی سجدہ کیا سب لوگوں نے بھی سجدہ کیا یہی صورت آئندہ جمعہ میں اطلاعات کی تو نہ خود سعیدہ کیا نہ لوگوں نے کیا اور اس موقع پہ جناب عمر فاروق نے وعدے کیا کہ یہ سعید فرض نہیں ہیں اگر ہم چاہیں تو کر لیں ورنہ فرض نہیں تو جناب عمر فاروق امام ہیں کہ نہیں ہیں چھوٹے کے بڑے کتنے کو بڑے بہت بڑے ہیں نا ہاں تو یہ اس سے پتا چلا سعید اعتراض جو ہے یہ واجب میں نے حدیث بھی پیش کر دی ہے اور جناب عمر فروغ کا عمل بھی اور ان کا فتویٰ بھی یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا میلاد النبی منانا جائز ہے کیوں نہیں جائز نہیں جائز ہے آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں برفیاں تقسیم کرتے ہیں دیکھے کرتے ہیں اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میرا نبی بنانی جائز نہیں ہے یہ کیا ہوا کیوں جائی صاحب اور اپنے بیٹے کی باری آئی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تو جناب برفیاں لڈو خوشیاں اور اللہ کے رسول کے جو انہیں پیدائش آدھے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے بتا ہی نہیں تھا جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے میرا بیٹا پیدا ہوگا میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا دیکھ تقسیم کروں گا لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں سالگرہ مناؤں برتھ ڈے مناؤں یہ غلط ہے ورنہ نبی علیہ سات وسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے ہجرت کی تھی میرے بھائی دھیان سے بڑی اہم بات ہونے لگی تبصرے بعد میں حاجی صاحب بڑی اہم بات ہوگی تبصرے بعد میں اگر تبصرے کرتے رہے تو یہ چیزیں معروم رہ جائیں گے آپ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے مدینہ والوں نے بڑی خوشیاں منائی اور کہا جا نبی اللہ، جا نبی اللہ اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آ گیا عورتیں کہہ رہی ہیں بچے کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں لو جاد نبی ثابت ہو گئی میرے بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے مدینہ والے بڑے خوش ہوئے لیکن وہ دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے جب آئندہ سال آیا تو کیا مدینہ والوں نے بطور تہوار منایا <تصفح> یہ سوال ہے <تصفح> بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح پائی بڑے خوش ہوئے لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا کیا اس کو بطور عید بطور تہوار کے منایا گیا مکہ فتح ہوا بڑے خوش ہوئے لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا یوم فتح مکہ تو کیا اس کو بطور عید بطور تہوار منایا گیا یہ سوال ہے <تصفح> <تصفح> تو وہ دن جو بطور عید ہر سال منایا جائے گا وہ دو ہی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الہا نبی علی علیہ السلاۃ اسلام ابو دعود اور ترمزی کی حدیث ہے مدینہ تشریف لائی تو مدینہ والے پہلے سے دو عیدیں منایا کرتے تھے کتنی عیدیں دو عیدیں منایا کرتے تھے آپ نے کہا بھی کیسے دو دن ہیں کہنے لگے جی ہمارے کھیلنے کے کودنے کے خوشیاں منانے کے دو دن ہیں پیارے حبیب علی است اسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تو سے سنیے گا آپ نے کہا اللہ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان دو دنوں کے متبادل کے, بادل بادل کے طور پہ بدلے کے طور پہ دو دن دے دیے ہیں ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ اگر تیسری عید کی گنجائش ہوتی تو آپ کہتے دو دن تمہارے دو میری طرف سے چار دن ہو گئے لیکن چونکہ تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے آپ نے کہا ان دو دنوں کے متبادل کے طور پہ اللہ نے دو دن اور دے دیے ہیں وہ ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اپنے نبی کے یومِ پدائش کو بطور تہوار منانا یہ کام کس قوم نے شروع کیا تھا عیسائیوں, عیسائیوں عیسائی. نے Kis نے شروع کیا تھا؟ عیسائی. اور مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو عیسائیوں کی مشابت کر رہے ہیں اور ابو دو شریف کی حدیث ہے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من منتشب من جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ انہی میں سے ہے ربی الاول کا مہینہ آپ کی زندگی کا جو آخری ربی الاول کا مہینہ تھا صحابہ گرام نے روتے ہوئے گزارا ہے کیسے گزارا ہے روتے ہوئے اور آج ہم جشن مناتے ہوئے گزاریں کیوں جی کیا اللہ کے رسول کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے تو میرے بھائی ایسے نئے نئے کاموں سے اور پھر یہاں آخری بات بتا دوں اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید بطور جشن تہوار منانا اچھا کام ہوتا کرتے لیکن یہ کام نہ آپ نے سب سے پہلے کیا نہ ابو و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تلماء نے کیا نہ کسی صحابی نے کیا نہ کسی تابی نے کیا نہ کسی تبا تابی نے کیا اس کام کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں مصر کے فاطمی حکمران مصر مصر کے کے نام وہ فاطمی حکمران جو ممرو محراب پہ بیٹھ کر صحابہ کلام کو گالیاں دیا کرتے تھے ان پہ لانتے کیا کرتے تھے آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا چار اماموں نے نہیں شروع کیا امام ابو حنیفہ نے کام نہیں کیا امام مالک نے نہیں کیا امام شافی نے نہیں کیا امام احمد نے نہیں کیا یار ہم اس معاملے میں کیا صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے چار اماموں سے بھی آگے نکل گئے اللہ کرسول سے بھی آگے نکل گئے اللہ رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث ما من جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے مردود ہے ناقابل قبول ہے تو اس لیے میرے بھائی اس کام سے بچا جائے اس سے دور رہا جائے اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے اس کے بعد صحاب کے نام نے تو نہیں منائی تھی چار اماموں نے تو یہ کام نہیں کیا تو یہ کس کس پہ فتوا لگا رہے ہو نیاز وغیرہ کرنا جائز ہے یہ نیاز کیا ہوتی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں پھر میں کوئی بات شروع کر سکوں گا جی؟, لوگ لوگ جی تو, لوگ ای ای تو پوری بات کریں نا جی نظر اللہ نیاز حسین یہ کہ جناب حسین کے نام کی منت ماننا ایسے ہی آئیشم تو نظر ماننا چونکہ ایک عبادت ہے نیک عمل ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اس نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے منت جب بھی مانیں اللہ کے نام کی مانیں نیاد جب بھی دیں اللہ کے نام کی دیں غیر اللہ کے نام پہ یہ کام کرنا بالکل غلط ہے درست نہیں ہے کون کون سی کسر نمازیں جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں ترتیب بتا دیں کیوں جائی صاحب آئی صاحب کون کون سی نمازیں جمع کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں آپس میں में جوڑے की ذرا سفر میں زہر کی نماز کو کس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں اور اثر کو زور کے ساتھ مغرب کو ایشا کے ساتھ یا عشا کو یہ ڈبل لفظ کیوں بولتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے سفر میں زور کے ٹائم نماز پڑھنے کا تو پہلے آپ زور کی دورختے پڑھیں گے پھر اسی ٹائم پہ اثر کی دورختے پڑھ لیں گے اور کبھی بس رکے گی زور کے ٹائم نہیں بلکہ اثر کے ٹائم ٹرین رکے گی زور کے ٹائم نہیں اثر کے ٹائم تو پھر اثر کے ٹائم پہلے آپ زور کی دور رکھتے پڑیں گے پھر اثر کی پڑھیں گے ایسے ہی مغرب کی نماز کو آپ جمع کر سکتے ہیں عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ اور فدر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی احرام طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کر لی کیا احرام کھولنے سے پہلے اپنا حلق خود کر سکتے ہیں یا دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں ہاں جی کیا امید رکھتے ہیں آپ اس معاملے میں یہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم وہ پابندی نہیں لگاتے جو اللہ اللہ کے حصول نے نہیں لگائی تو اس لیے جب بال موننے کا وقت ہو جائے جب بال کاٹنے کا وقت ہو جائے تب اپنے بال آپ خود بھی مونڈ سکتے ہیں اور آپ کا دوست جو حالت حرام میں ہے وہ بھی مونڈ سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کے بال مونڈ سکتی ہے کیونکہ مثال کے طور پہ آپ عمرہ لے لی میں آپ نے لیا سفا مربا کی صحیح کر ممنوعہ کام کر رہا ہے سواب ملے گا تو کوئی پابندی نہیں ہے اس موقع خود بھی بھون سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے بھون سکتا ہے فی الحال ایک سوال ادھر سے لے رہا ہوں ایک ادھر سے ٹھیک ہے جی سنا ہے کہ چالیس نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی نبی میں اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا آیا چالیس نمازیں لگاتار ہونی چاہیے یا چالیس نمازیں بغیر لگاتار ہوں ہاں جیسے میرے بھائی چالیس نمازوں کا مسئلہ کہاں سے آیا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد چار اماموں میں سے بڑے امام ہیں وہ اپنی حدیث کی کتاب میں درج کرتے ہیں حدیث کی ان کی ان وہ کتاب کتاب بڑی شاندار کتاب ہے احمد تیس آزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اور بڑی عمدہ کتاب ہے لیکن اس میں کہیں کہیں ضعیف روایتیں آ ہیں نا قابل اعتبار ناقابل اعتماد روایتیں ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے جس میں دعوی کیا گیا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑے کوئی نماز فوت نہ ہو یعنی کہ لگاتار پڑھے تو اس کے لیے دو خوشخبریاں ہیں نمبر ایک اس کے حق میں لکھا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے نمبر دو لکھا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس کی آپ کی جانب نسبت ثابت نہیں ہو سکی منسوب کرنے والوں نے منسوخ تو کر دیا لیکن ثابت نہیں کر سکے کیونکہ اس کے روایت ہے نبیت بن عمر یہ راوی ہے, مجہور ہے اس کے قواعد نہیں مل سکے اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا اس کی امانت و دیانت حافظے کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں اس لیے اس کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث یوں ہے جیسا کہ ترمنی شیخ میں آتی ہے کہ جو اللہ کو رادی کرنے کے لیے چالیس دن کی نمازیں پڑھیں کتنی نمازیں <صحیح> <40 دن سجح> جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ چالیس دن کی نمازیں پڑھیں اس کے لیے خوشخبری ہے کہ لکھا جائے گا یہ منافق نہیں ہے نمبر دو لکھا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے بڑھی ہے کس مسجد میں پڑھے چاہے کراچی کی ہو یا لاہور کی ہو یا دلی کی ہو کوئی بھی مسجد لیکن نمازیں کتنی ہیں دو سو دو سو نمازیں کتنی دو جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ اور مسلسل ہم نے زیارت کے لیے بدر جانا ہے راستے میں مکات ہے تو کیا ہم پہ عمرہ فرض ہو جائے گا اگر آپ نے زیارت کر کے واپس چلے آنا ہے یہاں مدینہ تو پھر آپ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے لیکن جب آپ حد کے لیے مکہ جانا چاہیں گے اور مکاس سے گزریں گے تو شریعت کہتی ہے مکاس سے گزرنے والا احرام باندھے یا عمرے کی نیت کرے تو اس لیے آپ عمرے کی نیت کر کے جائیں اور وہاں پہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں پھر مکہ سے حد کی نیت کر لیں عام طور پہ نواز جنادہ میں ہم نے دو سلام دیکھے ہیں یہاں پہ ایک سلام پھرتے ہیں نئی چیز ہے نہیں ہے یہ ویسے آپ کے لحاظ سے نہیں ہے کہ نبی اسلام کے لحاظ سے بھی نہیں ہے ہاں آپ کے لحاظ سے ہے ہے اچھی بات ہے. یہ جو آپ نے سمجھ گیا وہ کامیاب ہے کہ کئی نئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ نئی میرے اور آپ کے لحاظ سے ہیں ویسے وہ نئی نہیں ہیں وہ چیزیں بڑی پرانی اللہ کے رسول کے زمانے سے آ رہی ہیں لیکن ہم ذرا نئے ہیں اور نئے معاشرے کے لوگ ہیں جنازے ہم نے وہاں پہ نئی چیز دیکھی ہے دو سلام پھیرتے ہیں جی اور آپ ادھر آ کے نئی چیز دیکھی ہے جی ایک سلام پھیرتے ہیں اب کیا کیا جائے دین تو پاکستان میں نازل ہوا وہی ہے نا جو ملتان شریف میں آیا تھا انڈونیشیا والوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے دین وہی ہے جو ہمارے پاس ہے یہ الفاظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ دلیل آپ کا پاکستان نہیں ہے دلیل ملیشیا نہیں ہے افریقہ نہیں ہے سعودی دلیل نہیں ہے دلیل وہ دین ہے جو قرآن و حدیث سے ہے تو جنادے کے آخر میں دو سلام پھیرنے بھی ٹھیک ہیں حدیث موجود ہے جس کو امام بہکی نے روایت کیا ہے لیکن ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ صحیح ہے جنادے کے آخر میں ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ ہے زیادہ مضبوط ہے اور اس کو روایت کرنے والے امام دارا کتنی ہے امام بہکی ہیں امام حاکم ہیں جناب ابو رحرا کہتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام کے پیچھے میں نے جنادہ پڑھا چار تکبیریں آپ نے کہیں اور دائیں سائڈ پہ سلام پھیرا اور اس حدیز پہ عمل کرنے والے بڑے بڑے صحابۂ کرام جناب علی ہیں, ہیں، ابو وغیرہ نہیں ہے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھی ایک نادا پڑا ہوا ہے جہاں پہ ایک سلام پھیرا گیا تھا <laughs> رحمہ اللہ دوسرا اچھا دوسرا ان کا سوال یہ ہے جن جنادہ پڑھنے کا سواب کتنا ہے اچھا سواب سے مجھے یاد آ گئی اپنی بہنیں اور میری مائیں بہنیں جو آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں جنادہ پڑھنے دے رہے ہیں کہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر بندی. جی پابندی ہے جی سب کہتے ہیں پابندی ہے کتنے سالوں کے لیے پابندی ہے جب وہ کرتی ہیں گھر میں بیٹھ کے اس وقت کبھی پابندی لگائی ہے ثواب حاصل کرنے کی باری آئی ہے تو پابندی لگا دی آپ نے جنادے کا اتنا بڑا ثواب اور آپ نے عورتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے بغیر دلیل کے ابھی بات کرتے ہیں اس موضوع پہ ایسا بھی سنتے ہیں نئے مسئلے جو آپ کے لیے ہیں دیکھیں بخاری مسلم کی روایات ہیں نبی علی استعد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے جنازہ پڑے اسے ایک کلاس ثواب ملے گا کتنا سواب ملے گا ایک اور جو جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو اسے دو کلاس ثواب ملے گا پوچھا کہ اللہ کے اصول ایک کلاس کتنا ہوتا ہے فرمایا اوہت پہاڑ کے برابر اہت پہاڑ سات کلومیٹر طویل ہے اور چوڑا بھاری پانچ منٹ کا جنازہ یہاں پہ جنازہ کتنے منٹ کا ہے اور آپ کے ہاں پانچ گھنٹے کا ایسے ہی ہے نا اور ٹائم دیتے ہیں دس کا ہوتا ہے تین بجے جا کے <تصفان> یہاں پہ پانچ منٹ کا جنادا اور ثواب کتنا بہت بہت پہاڑ کے برابر اللہ اکبر اس ثواب سے مرد خود بھی معروم ہے جنادے کی باری آتی جلدی سے سنتے شروع کر دیتے ہیں اور عورتوں کو بھی روک رکھا ہے بھائی کہتے ہیں پابندی ہے اپنی عورتوں سے پوچھیے کہ باقی عورتیں پڑھ رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتی وہ پڑھ رہی ہیں باقی ممالک کی عورتیں جنادہ پڑھ رہی ہیں ثواب سے محروم ہے تو میری بہنیں اردو بولنے والی بہنیں میرے بھائی اللہ کے رسول نے قرآن پاک ایک دی کہ دو دیے یا مردوں کے لیے الگ دی عورتوں کے لیے الگ کتنے دین دے کر گئے ہیں آپ جی مردوں اور ایک ہی دین ہے کسی کسی مسئلے میں عورتوں کا مسئلہ مختلف ہے تو وہاں پہ آپ نے بتا دیا جہاں آپ خاموش رہے فرق نہیں بتایا وہاں پہ مردوں عورتوں کے دین میں کوئی فرق نہیں, نہیں, نہیں ہے تو جنازے سے آپ نے کہیں نہیں روکا ہاں جنادے کے پیچھے جانے سے روکا ہے جنادہ جب قبرستان میں جائے گا عورتیں ساتھ نہیں جائیں گی جنادہ جب گھر سے جنادا جناز گاہ میں لایا جائے گا عورتیں ساتھ نہیں آئیں گی پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں جنادا پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ دھیان سے سنیے نوٹ کیجئے کیونکہ یہ وہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ کے خیالات کے برعکس ہے تو دلیل نوٹ کرے اس کی امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب فوت ہوئے جناب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ تو امہات المن نے مطالبہ کیا جناب ایسا وغیرہ نے مطالبہ کیا ان کا جنابا مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں اور پھر لایا گیا انہوں نے ادا کیا آپ کیا کہیں گے عورتیں جنادہ پڑھیں پڑھنا چاہیے نیکی کا کام ہے گناہ کا کام نہیں ہے اور پہاڑ کے برابر ثواب ان کو بھی لینے دیں اور خود بھی جنادے میں شریک ہوا کریں نماز کے فوراً پاس سنتے پڑھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ نہیں ہے آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھیں آرام سے ازکار کریں ہاں کبھی آپ کو جلدی ہے باشروم میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں دکان کھولنی ہے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب کیم ہے عبادت کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عبادت کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اللہ اکبر کہیں تین دفعہ اخبار کہیں سف اللہ اللہ کا اسلام ایک دفعہ کرسی پڑھیں قرو اللہ واحد پڑھے فلق پڑھے ناز پڑھیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھے تینتیس الحمد پڑھیں پڑھے چونتیس اللہ اکبر پڑے اس کے بعد آپ سنتے پڑیں اب یہاں پہ تو آپ مہمان ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا ورنہ سنتے مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں آرام سے اسکار کر کے جائیں اور سنتے کہاں پڑھیں گھر میں پڑھیں گے افضل ہے یہ کہتے ہیں جی برائے مہربانی کو اچھی تسبیح بتا دیں صبح و شام پڑھنے کے لیے ہاں جی یاد کریں گے نوٹ کریں گے ثواب کا بہت زیادہ ہے یاد کر لیں گے پھر بخاری شریف کی آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث. پیارے حبیب علیہ السلام سے جناب ابو کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کلیم حبیبتانی حبیب اطانی الا رحمانی آگے خفیف اطانی السانی سکیل اطانی فلمیزانی اللہ اکبر کہا دو جملے ہیں کتنے جملے ہیں دو دو صرف دو دونوں جملے رحمان کو بڑے محبوب ہیں کس کو محبوب ہیں رحمان کہنے کے لحاظ سے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن جب روزے قیامت وزن ہوگا بڑے وزنی ہوں گے